آپ کے ایک بہت ہی آپ کے بہت ہی موتقد ہمارے ساتھی ہیں عمران ٹوئنٹی تھری کے نام سے اکثر آپ کے روم میں تشریف لاتے ہیں اور الحمدللہ للہ وہ مکہ مہذمہ شریف میں مقیم ہیں تو انہوں نے جو ہے آپ کی خدمت میں بہت ہی موتبانہ سلام عرض کیا ہے اور سبھی حاضری محفل کو ان کا سلام ان کا ساتھ ہی ایک مسئلہ بھی ہے اصل میں ان کی رہائش جو ہے وہ میکات کے قریب ہے یعنی تقریباً جیسے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی کے قریب ہے یعنی میکات کے قریب ہے تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ انہیں جو ہے یعنی جب اپنے رہائش گاہ پر جاتے ہیں تو میکات سے باہر چلے جاتے ہیں اور جب اپنے جاب پر آتے ہیں تو میکات کے اندر آتے ہیں پہلے آپ نے ایک یہی مسئلہ فرمایا تھا کہ جب بھی اگر میکات شادی باہر جائے تو یعنی احرام باندھ کر عمرہ کرنا جو ہے ضروری ہے لیکن اب اس ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہ روز کی روٹین ہے یعنی آفس جانے کے لیے کام کے لیے انہیں جو ہے اپنا یہ جو ہے جو ہے جانا ضروری ہے تو اس سلسلے میں کیا کوئی گنجائش ہے یہ اس بارے میں ذرا بتا دیجئے جزاک اللہ خیر منیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکی کہلائے گا یا ہار جی مکھی جو ہے وہ باہر نکلے گا تو اس کے لیے صرف حرم جو ہے وہ نکات جو ہے وہ آہ یعنی مسجد عائشہ تنعیم ہوگی اور اگر وہ پاکستانی ہے تو اگر اس کو پاکستانی سفر ہے تو پھر اس کا وہ نکات ہی نہیں بنتا تو اس لیے ایسا شخص جس کو روز ملازمت کے لیے صبح جانا شام کو آنا ہے تو یہ تو تکلیف مالا یہ ہے ایسی تکلیف ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا یقیناً وہ صبح جائے گا پہلے عمرہ کرے گا تو ارام باندھے گا پھر وہ اتارے گا اب وہ ڈیوٹی پر کشور کر جائے گا اور پھر جب آئے گا تو پھر یہ تو ایک ایسی تکلیف ہے جس کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا اور اللہ کریم کا حکم ہے لا لاسن اللہ الا آحا کہ اللہ بس سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا وہ عام آدمی کے لیے ہے دوسرے ملک کا آدمی جب بھی مکشی میں جائے تو احرام باندھ کے جائے بغیر احرام کے نہ جائے یہ لوگ جو وہیں رہتے ہیں ہر ملازمت کا سلسلہ ان پر یہ ضروری نہیں ہے وہ اپنی ملازمت کا سلسلہ کریں جب ان کا دل کرے اس وقت وہ عمرہ بھی وقتاً کرتے رہے جی گیٹ